یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے جیسا خیال کیا ہے ہے جو اللہ اللہ اور اور پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد بڑے رحمت کی اور, اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا سلا تیار ہے اے اہل ایمان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 اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عزاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہو اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم تم ہی میں میں سے سے ہیں ہیں حالانکہ وہ وہ نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ ڈرپوک لوگ ہیں اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے کلا یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائے اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں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 اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہے اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ پر اور جو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ بات بلا شبہ ان کے لیے موجب قرب ہے اللہ ان کو انکریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے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 اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی